سوال ہے کہ نیشنل پرائز بانڈ جائز ہیں یا ناجائز پرائز بانڈ کیا ہوتا ہے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں ہم اس کی اصل کیا ہے پرائز بانڈ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جاری ہوتے ہیں اور اسے ڈیل کرتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان پاکستان میں جو ہے پرائز بونڈ کو بینک دولت پاکستان اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کو ڈیل کرتا ہے جیسے گورنمنٹ کے باقی معاملات بھی اسٹیٹ بینک طے کرتا ہے تو پرائز بونڈ یہ ہوتا ہے کہ ایک سرٹیفکیٹ ٹائپ کی چیز ہے اس پرائز بونڈ کو آپ اس پہ ایک نمبر لکھا ہوتا ہے وہ نمبر ہر تین ماہ بعد اس ڈینومنیشن کا اس رقم کا جو بونڈ ہوتا ہے دو سو والا سات سو والا چھ سو ہزار والا جو بھی ہوتا ہے اس کا بونڈ کھلتا ہے یعنی وہ بیلٹنگ ہوتی ہے قرآن دازی ہوتی ہے اس میں نمبر آ, نکلتے ہیں اگر اس شخص کا نمبر نکل آیا تو اسے انعام ملتا ہے سو روپئے غالباً پانچ چھ سو روپئے ملتے ہیں دس لاکھ بھی مل جاتے ہیں بمپر پرائز وغیرہ اس طرح سے کچھ سلسلہ ہوتا ہے تو وہ انعام اس کا نکلتا ہے اب جو سو روپے اس کے لگے تھے وہ سو روپے ضائع نہیں ہوتے جو سو روپے کا بانڈ ہے وہ سو ہی روپے کا رہتا ہے جو سو روپئے کا بانڈ ہے وہ سو ہی روپئے کا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ڈرا ہو گیا تو بانڈ کی ویلیو ختم ہو گئی زیرو ہو گیا لاٹری کی طرح نہیں ہے جیسے لاٹری میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے لاٹری کی جو پرچی خریدی اگر وہ لاٹری جب کھلتی ہے اگر آپ کا نام یا نمبر نکل آیا تو آپ کو انعام ملے گا ورنہ آپ کی رقم ختم جیسے بانڈ کی پرچیوں والے کرتے ہیں لیکن وہ تو سیدھا سیدھا جو ہے جوا ہے اب جب اصل رقم ضائع نہیں ہوتی سو یا دو سو روپئے والا بانڈ ہے اس کی ویلیو سو یا دو سو روپئے ہی رہتی ہے جب بھی چاہیں آپ بینک میں جا کے اس کو کیش کرا سکتے ہیں یہ دے کے آپ کرنسی نوٹ لے سکتے ہیں آپ اپنے روپے واپس لے سکتے ہیں لہٰذا پتہ چلا جوا تو نہیں ہے دوسری بات کیا یہ سود ہے اس لیے کہ پیسے دیتے ہیں اور ہمیں اس پہ منافع ملتا ہے ابھی بات ہوئی تھی کہ کلو قرآن جرہ منفی فورباً اوکمکل صلی اللہ علیہ کہ ہر وہ قرض جو نفے پہ جاری ہو وہ سود ہے تو اصل بات یہ ہے کہ پرائز بونڈ جو ہے وہ قرض نہیں ہے اب انویسٹمنٹ تو کر لی قیاس یہ کہتا ہے کہ جب انویسٹمنٹ کی تو پرافٹ بھی ملنا چاہیے سب کو نہیں ملتا اگر سب کو ملتا تو پھر یہ کیا ہوتا پھر یہ سود ہو جاتا کہ رقم دی اور سب کو ملتا ہے تو پھر تو یہ سود تھا کہ پیسے دیں اس میں منافع مل رہا ہے یہ سود ہے مگر کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا یہ لہٰذا یہ سود بھی نہیں ہے اور اصل رقم اس میں ضائع نہیں ہوتی لہٰذا یہ جوا بھی نہیں ہے ہمارے تمام علماء اہل سنت تمام مفتیان کرام کا موقف یہی ہے کہ پرائز بانڈ پر ملنے والا انعام یہ جائز ہے